اعوذ باللہ اسم الالی من الشیطان الرجیم قال الله سبحانہ وتعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سا یدخلون جہنم داخرین محترم بھائیو پچھلے سبق میں ہم نے پڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور دعا کی تین قسمیں ہیں ایک عبادت کے ساتھ دعا کرنا نمبر دو صنع کے ساتھ دعا کرنا اور نمبر تین مانگ کر دعا کرنا عبادت ہر عبادت اللہ سے مانگنے کا بیس ہے اس کی شکل بتاتی ہے کہ مانگنے والا ہے گلے میں ایک کفن پہنا ہوا ہے اللہ کے گھر کے چکر کاٹ کا رہا ہے یہ مانگنے والا ہے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے کبھی نیچے گر جاتا ہے یہ مانگنے کے بھیس ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہی کرتے چلے جانا کچھ نہ مانگے تعریفیں ہی کرتا چلا جائے یہ بھی ایک مانگنے کا طریقہ ہے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز دے دے مجھے امتحان میں کامیاب کر دے مجھے رزق دے دے مجھے اولاد دے دے مجھے گھر دے دے یہ بھی ایک دعا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے انشاءاللہ اور دوسرا یہ کہ دعا کن کن طریقوں سے کی جاتی ہے اس کی شرطیں کیا ہیں اور تیسرا یہ کہ اس میں رکاوٹیں کیا کیا آ جاتی ہیں منظور ہونے میں چوتھا یہ کہ منظوری کی شکلیں کیا ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ سے مانگنا اس کی بہت اہمیت ہے وکال رب و کم رب کہتا ہے مجھے مجھے پکارو مانگو مجھ سے دنیا والوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ترمی وغیرہ میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اسے سے ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا غنی اور سخی ہے اس کے اتنے خزانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ساری کی ساری دنیا ایک میدان میں کھڑی ہو جائے اور جو ان کے منہ میں آئے مانگنے لگ جائیں اور رب ربعۃ جلال کسی سے بھی بارگیننگ نہ کرے نہیں اتنا زیادہ تم نے کیا کرنا ہے آپ مانگ رہے جی مجھے دس ارب زمینوں جتنی جی دولت دے دو کروڑ ارب زمینوں جتنی دولت دے دو اللہ کہے بندے تم نے کیا کرنا ہے چار دن کی زندگی ہے چھوڑ کر میرے پاس آ جائے گا اتنا تم نے کیا کرنا ہے اللہ ایسا نہ کہے بلکہ جو کسی کے منہ سے نکلے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا چلا جائے تو فرمایا کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالیں تو جتنا سوئی سمندر کے پانی کو کم کرتی ہے اتنی کمی بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں نہیں ہو یہ زمین اس آسمان کے نیچے جو سی آرچے گھوم رہے ہیں ان میں سے چھوٹی سی ہے اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے پہلے لکڑیاں جلائی جاتی تھی. تو بجلی آ گئی پانی سے بجلی بننے لگ گئی بجلی کی کمی ہوئی تو گیس آ گئی پٹرول آ گیا مٹی کا تیل آ گیا اور ابھی اس میں کچھ کمی نظر آ رہی ہے تو گول کے خزانے آ گئے ہیں ایٹامک پاور آ گئی ہے اور نہ جانے کیا کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ کے بندوں کے کھانے سے اللہ کی مخلوق کے کھانے سے اللہ کا رز ختم نہیں ہوتا یہ لوگ بیوقوف ہیں جو کہتے ہیں کہ بچوں میں اضافہ سوچ سمجھ کر وہ اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے گھر اولاد زیادہ ہو گئی تو میں کھلاؤں گا کہاں سے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تخت الولا تختلو اولاد اکم خشیت املاب اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے مت قتل کرو نہن و نرضوں کو کم و عیا ایسے ہی ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی دیں گے ہر بچہ اگرچہ تیرے گھر پیدا ہوا ہے لیکن وہ اللہ کا بھی تو بندہ ہے وہ اپنی فائل پھلوا کر آتا ہے ربع الجلال اس کا پورا رزق شروع کر دیتا ہے اور آپ کی تنخواہ میں جو پیسے آ رہے ہیں وہ سب کا رزق تیرے ذریعے آ رہا ہے اگر تو ان کی کفارت چھوڑ دے گا تو اللہ ان کا کسی اور ذریعے سے شروع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت زیادہ ہیں امن ام شعین اللہ عندہ خزانوں ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں ومان الزل اللہ بق قدر معلوم لیکن مقررہ مقدار کے مطابق ہم ناظر کرتے ہیں تاکہ تم خراب نہ ہو جاؤ ابا کے پاس بس اوقات پیسے زیادہ ہوتے ہیں لیکن بچوں کو وہ تھوڑا کھینچ کر ہی رکھتا ہے بچہ کہتا ہے چھوٹا ہے کہتا ہے موٹر سائیکل لے دو تو یہ تو ٹانگ توڑوا لیں گے اپنی تو وہ پیسے ہوں بھی تو اس کو لے کر نہیں دیتا تاکہ یہ اس کا نقصان نہ ہو جائے بچہ کہتا ہے کہ یہ برف کے گولے بک رہے ہیں ابا لے دے تو ابا کوئی بہانہ کر جاتا ہے بھائی میرے پیسے نہیں ہیں کھلے نہیں ہیں اس لیے کہ یہ گولہ کھائے گا تو اس کا گلا خراب ہو جائے گا وہ کچھ اور چیزیں مانگتا ہے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ مانگتا ہے ابا سمجھتا ہے کہ یہ خراب ہو جائے گا تو اس کے پاس طاقت ہو بھی تو اپنے بچوں کو تھوڑا وہ کھینچ کر رکھتا ہے ان کی اصلاح کے لیے حالانکہ اس کی عقل اور بچوں کی عقل میں اتنا زیادہ فرق نہیں اس لیے کہ دونوں کی کیٹاگری مخلوق کی ہے اور ہمارا خالق سے تعلق خالق اور مخلوق کا ہے وہ اپنے بندوں کو تھوڑا وہ رکھتا ہے تاکہ خراب نہ ہو جائیں ورنہ اس کا یہ مطلب تھوڑا یہ کہ اس کے پاس ہے نہیں کس طرح ہے رب عظ الجلال کا فرمان کلو ان کم تمل خزا خزہ رحمت ربیم سک تم خشیت الفاق اگر ربع الجلال کے خزانے تمہارے ہاتھ میں آ جائیں کہ تم بانٹو لوگوں پر تو تم تو کسی کو دو ہی نہیں بھوکے مار دو لوگوں کو اللہ تبارک تارا تو دیتا ہے اور خوب دیتا ہے تم تو دو ہی نہیں کسی کو کہیں ختم نہ ہو جائیں اللہ دوبارہ کا وطارہ دیتا ہے اور خوب دیتا ہے اور ربیعت الجلال علام ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ اگر میں زیادہ دے دوں نا زیادہ دے دوں تو تم کافر ہو جاؤ مال کے ساتھ ساتھ توحید اور ایمان کی دولت بڑی مشکل ہو جاتی ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے پاس سوچنے کی طاقت نہیں ہوتی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے وہ نہیں سوچتا وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے لگ جاتا ہے فرمایا اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ تم سب کے سب کافر ہو جاؤ گے لجعلنا لمن لجال عالم سقفا من فقہ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ علی أَبْوَابًا و عَلَيْهَا ابوا بن وہ سر علیحا کا من سونا کہا میں کافروں کو اتنا مال دیتا اتنا مال دیتا کہ ان کے گھروں کی چھت شٹرنگ کر کے اوپر سونا گرم کر کے ڈالتے سیڑھیاں چاندی کی ہوتی دروازے سونے کے ہوتے پلنگ چاندی کے ہوتے اتنا مال ان کے پاس ہوتا اگر مجھے اس بات کا تم پر ترسنا آتا کہ وہ تم سارے کافر ہو جاؤ گے تو میں اتنا مال تمہیں دے دیا ہوتا اتنے خزانے رب جلال کے پاس لیکن میں نے ان کو تھوڑا کنٹرول رکھا ہے تاکہ تمہارا ایمان بچ جائے ورنہ جاؤ جہنم میں جلو گے میرا کیا جاتا ہے تو اللہ تبارہ کاطالعہ کے پاس بہت کچھ ہے اس لیے اب اس سے اگر کوئی نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے مانگنے سے وہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے اور ربیعۃ جلال علیہ سے معافی مانگنے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جنگل میں گیا ہو اور وہاں پر اپنا توشہ کھانا اور سواری اس زمانے میں لمبے لمبے سفر ہوتے تھے جنگلوں کے سفر راستے میں کوئی ٹرک ہوٹل نہیں ہاں کوئی مسافر کھانا نہیں تو سواری ہے اس کے پاس اس کا کھانا تو جہاں سے چاہے کھا لے گی اور اس کا اپنا کھانا ہے راستے میں تھک کر سواری سے اترا اور لیٹ گیا نیند آ گئی اٹھا تو دیکھا کہ سواری کے اوپر ہی کھانا بدھا ہوا تھا سواری بھی نہیں ہے کھانا بھی نہیں ہے اب کیا بنے گا ادھر ادھر ادھر ادھر, ادھر دیکھا تھک ہار کر واپس کہیں کچھ نہیں ملا اب سواری نہیں آئے گی کھانا نہیں ملے گا تو میں تو پیدل اس جنگل کو کراس نہیں کر سکتا اب تو موت ہی موت ہے موت کا انتظار کرنے لگا اتنی دیر میں دوبارہ نیند آ گئی آنکھ کھلی تو سواری بھی موجود تھی کھانا بھی موجود تھا اتنا خوش ہوا دوسرا جنم تھا اس کا جیسے دوبارہ پیدا ہوا ہو اتنا خوش ہوا جیسے دوبارہ زندگی ملی ہو تو اس خوشی میں وہ کہتا ہے اے اللہ واہ بھائی واہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب اتنی خوشی میں بھول گیا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں کہنا تھا کہ تو میرا اللہ میں میں تیرا بندہ تو کہہ دیا اُلٹ جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے کہ ہوش اس کے اڑ گئے اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے معافی مانگتا ہے دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰیٰیٰیٰیٰی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے ہاتھ کھڑے کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے دے دے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس کو خالی موڑ دوں یہ آیا تھا اس کو خالی واپس کر دوں اللہ اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے یہاں یہ بات یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مجاہد بھیجے کہیں وہ وہاں لڑائی کرتے رہے واپس وہ ایک جو کا کمانڈر تھا وہ شہید ہو گیا اور اس نے اپنے نائب کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچانا اور فرمانا کہ میرے لیے دعا کریں میں تو جا رہا ہوں دنیا سے وہ شہید ہو گیا واپس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مار کے رپورٹ دی اور کہا کہ وہ کمانڈر آپ سے سلام کہتا تھا اور دعا کی انتماس کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھڑے کیے اور ابو مسع شریت کا الحمد رضی اللہ عنہ تو ابو مسع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اس کے لیے اور ابو مسع کہتے ہیں جی میرے لیے بھی کر دیں تو آپ نے اس کے لیے بھی دعا کر دی تو ایسے کبھی کسی جگہ بیٹھے بیٹھے کوئی دعا کا کہے تو ہاتھ کھڑے کر کے دعا کر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن کوئی بھی جائز کام جب اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز اور شامل ہو جاتی ہے تو وہ بدت بن جاتی ہے کیسے بن جاتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ للہ اللہ اکبر پڑھتے رہو پڑھتے رہو جتنا چاہو پڑھتے رہو یہ جائز ہے سنت ہے قابل ثواب ہے لیکن اگر آپ کہو کہ فلاں جگہ پر فلاں وقت میں فلاں تاریخ کو اتنی بار سبحان اللہ پڑھنا ہے تو اس کا اتنا ثواب ہوگا تو یہ سارا بدت ہو جائے گا کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بتا نہیں سکتا کہ کون سا ذکر کہاں کرنے کا ہے کس وقت کرنے کا ہے کس طریقے سے کرنے کا ہے کس تعداد سے کرنے کا ہے اور اس کا ثواب کتنا ہوگا یہ وہی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ اس جائز کام کے ساتھ یہ چیزیں جوڑ دو گے تو بدعت ہو جائے گی تھا تو وہ جائز سن داروی میں مقدمے میں یہ روایت موجود ہے صحیح صنعت کے ساتھ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ساتھی آتا ہے آ کر کے کہتا ہے وہ عبد الرحمٰن مسجد میں کچھ لوگ ہیں وہ انہوں نے بدت شروع کر دی ہے اتنے کیسے کہتے ہیں وہ سبحان اللہ الحمدللہ للہ گٹھلیوں پر گن رہے ہیں ایک ان کا ساتھی وہ کہتا ہے چلو تب ایک ہزار گٹھلی پر سبحان اللہ کہو وہ ایک طرف گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں کہ ادھر دوسری طرف رکھ دیتے ہیں اور پھر کہتا ہے چلو اب دو ہزار دفعہ اللہ اکبر پڑھو وہ ادھر سے گٹھیاں اٹھا کے ادھر رکھ دیتے ہیں تو اس طرح کر رہے ہیں میں نے ان کو منع کیا ہے لیکن وہ بات نہیں آئے حضرت عبدالمان بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اسی ساتھی کے ساتھ ناراض ہونے لگ گئے کہ تم وہ گئے کہنے لگے جی میں نے منع کیا بات نہیں آئے جا کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں ظالم ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال برتن بھی نہیں ٹوٹے ابھی تو آپ کے زیر استعمال کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے ابھی تم نے دین میں اضافہ کرنا شروع کر دیا کہنے لگے جی ہمیں ہم نے تو خیر کا ہی ارادہ کیا تھا سبحان اللہ میں کیا حرج ہے اللہ اکبر میں کیا حرج ہے تو فرمایا پھر تم گنتے کیوں ہو تم اپنے گناہ کیوں نہیں گنتے کہ کتنے گناہ کرتے ہو روزانہ نیکیاں گنتے ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں گنا ہے ایک تو ہے سبحان اللہ الحمدللہ نمازوں کے بعد وہ تو گنا ہے ایک ہے سوتے وقت وہ تو گنا ہے لیکن ایسے ہی جب چاہے گننا شروع کر دے جگہ خاص کر لے تعداد خاص کر لے طریقۂ کار خاص کر لے وقت اور ڈیٹ خاص کر لے اجر اور ثواب خاص کر لے تو وہ جائز کام بھی بدت ہو جاتا ہے ایسے ہی دعا کرنا کبھی ایسے کوئی کہے جی میرے لیے دعا کر دو تو کر دو ہاتھ کھڑے کر کے کر دو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اگر کوئی کہے کہ ہاں کوئی نماز بھی ہاتھ کھڑے کر کے دعا کی جماعت کروائے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی تو بدت ہو جائے گی نماز میں ہم کیا کرتے رہے دعائیں ہی تو کرتے رہے اب یہ کہتا ہے کہ نماز کے ختم ہونے کے بعد جب تک ہاتھ کھڑے کر کے دعا کی جماعت نہ کروائی جائے اس وقت تک نماز پوری نہیں ہوتی اور آپ اندازہ لگا لو جو لوگ اس کے عادی ہیں وہ مولوی صاحب کبھی چھوڑ کر دیکھیں میں نے ایک دفعہ نماز پڑھائی کسی محلے میں تو میں نے نہیں دعا کی تو وہ کہتا ہے بابا کیسا دعا کیوں نہیں کی میں نے کہا میں نے تو کی ہے کیسا کیسے کی ہے میں نے کہا میں تو سب دعائیں کی ہیں جو نماز کے بعد کرنے کی ہوتی ہیں تو کہتے پھر ہاتھ کیوں نہیں کھڑے کیے تو میں نے کہا ہاتھ کھڑے کرنے کو ضروری ہے وہ ہمارے شاہ صاحب تو ہمیشہ ہی کرتے رہے ہیں میں نے کہا چل میرے ساتھ شاہ صاحب کے پاس تو وہ اس مسجد سے کوئی پانچ سو میٹر دور تھا ان کی مسجد وہاں گئے جا کر کے ان سے پوچھا کہ جی یہ نماز کے بعد ہاتھ کھڑے کر کے جماعت کروانا اس کا کوئی ثبوت ہے تو کہنے لگے نہیں تو اب بابے کا غصہ سارا ادھر چلا گیا کہتے تو پھر نماز بھی نہ پڑا کرو مطلب دعا نہیں کرنی تو پھر نماز کا کیا فائدہ ہے مطلب وہ سمجھتا ہے کہ دعا نماز کا جز لائت جزا ہے اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں تو یہ تصور بدت ہے یہ تصور بدت ہے ورنہ دعا جماعت کے ساتھ دعا ہاتھ کھڑے کر کے بالکل مانگنا چاہیے آپ جتنی چاہیں لمبی دعا مانگیں نمازوں کے بعد مانگیں ہاتھ کھڑے کر کے مانگیں مانگتے چلے جائیں لیکن یہ طریقہ تو درست نہیں کہ اگر مولوی صاحب کو کوئی چیز چاہیے ہے تو तो مانگے تو ہم بھی مانگیں اور ان کو نہیں چاہیے تو ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے مولوی صاحب کو وہ چیز چاہیے ہو جو آپ کو نہ چاہیے ہو آپ کو نہ چاہیے اور وہ اسی کو چاہیے ہو وہ کہہ رہے ہو مجھے یہ دے دے اور آپ آمین کہہ رہے ہو جب وہ آپ کو نہیں چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی دعا نہیں ہے تو ایک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ آس گھر صلی اللہ علیہ جاؤ مطلب چھٹی کی گھنٹی اب آپ جا سکتے ہو دعا اس طرح ہوتی ہے دعا نہیں کی تو آپ جا نہیں سکتے اب دعا ہو گئی بھی جاؤ گے اور ہمیشہ بدعت کی یہ نحوس ہوتی ہے کہ جب وہ آتی ہے وہ سنت کو ختم کرتی ہے اب یہ دیوار مکمل ہے اس میں اگر آپ ایک بلاک اور لگانا چاہیں تو پہلے چھنی لے کر جگہ بناو گے نا پھر ہی بنے گا نا ایسے ہی جب بدت اسلام میں آتی ہے تو پہلے سنت کو نکالو گے تو بدت جائے گی نا تو نمازوں کے بعد یہ جو دعا کی جماعت کروانے کا رواج شروع ہوا ہے یہ پاک ہند میں صرف ہے اور پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے تو اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ نماز کے بعد والے اذکار سارے گئے دعائیں ساری گئیں جو مسنون تھیں ایک جگہ میں نے نماز پڑھائی تو دعا نہیں کروائی اس طرح کی وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے اعتراض کیا تو میں نے کہا کہ جو میں نے پڑھی ہیں دعائیں ان کا ثبوت میں دیتا ہوں اور جو تم کہہ رہے اس کا تم دو چپ ہو گیا لیکن بہرحال میں طالب علموں کو نصیحت کرتا ہوں کہ بعد لوگ بہت ہی اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ دعا کے بغیر تو بس یہ مولوی بھی نہیں چاہیے ہمیں تو آپ کی دعوت کا راستہ روک سکتا ہے ایسے میں اگر وہ کہے دعا کرو تو کر لیا کرو لیکن کیا کروں پندرہ بیس منٹ کی پندرہ بیس منٹ کی دعا کیا کرو اور جب دیکھو کہ تھوڑے رہ گئے ہیں پھر درودھ پڑ کے دعا ختم کر دی پھر لوگ آپ کو یہ تو کہیں گے جی لمبی بہت यह ہے یہ نہیں کہیں گے جی دعا کا من کرے تو آپ پھر ان کو آسانی سے کہہ سکتے ہو بھائی ہم نے کم کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ بیٹھے رہو مجھے زیادہ چیزیں چاہئیں آپ کو تھوڑی چاہیے آپ جلدی چلے جا کرو یہ کچھ سننا تھوڑا ہی ہے کہ آپ میرے ساتھ بدے رہو جس کا دل چاہے وہ دعا مانگے جس کا دل چاہے نہ مانگے جس کا دل چاہے چھوٹی اب مجھے آپ اللہ تعالیٰ سے روکنا چاہتے ہو مجھے اللہ سے زیادہ پیار ہے مجھے زیادہ چیزیں چاہیے ہیں تم مجھے زیادہ مانگ رہے دو آپ لوگ تو اس طریقے سے وہ یہ تہمت نہیں لگائیں گے کہ دعا کا منکر ہے یہ کہیں گے جی ہم سے بھی آگے ہے چار ہاتھ تو بہر صورت دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعا العباد ترون شریف کے حدیث ہے دعا ہی عبادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يرد القدر الا دعا دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے اب بتاؤ لائ عزیز العمری ابر اکما خالیہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں اضافہ سلا رحمی اچھا سلوک رشتہ داروں سے عمر میں اضافہ کر دیتا ہے اور دعائیں جو ہیں یہ تقدیر بدل دیتی ہیں تو میرے بھائیوں اتنا بڑا یہ اسلحہ ہے اتنی بڑی چیز ہے کہ جب بھی کسی بچے کو بازار میں کوئی مارتا ہے بچے بچے لڑ پڑتے ہیں ایک نے مار دیا تھپڑ تو کیا کہتا ہے اے اماں یہ کہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اماں میری بات سن, سن سکتی ہے اور اس کی جگہ پہ اگر ہم اللہ کو رکھ لیں کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے ہے اللہ جب بھی کوئی پریشانی آئے ہے اللہ ہمارا تو سونی ہو سکتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ودو کرتے مسئلے پر آ جاتے مسئلے پر آنے سے کیا ہوتا ہے اللّہ اکبر اب سب سے کٹ کے اب اللّہ تعالیٰ سے باتیں ہیں گویا کہ اللہ کو اطلاع کریں کہ اللہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا اے اللہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے جب بھی کوئی آپ کو پریشانی آتی آپ جلدی جلدی مسلح پر آ کر نماز پڑھتے اور رب الجلال کا کیا فرمان ہے وسعین صبر وسلا اللہ کی مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور دعا کے ساتھ نماز کا مانا دعا بھی ہوتا ہے تو نماز میں دعا بھی ہوتی ہے اور نماز ہی دعا ہوتی ہے تو فوری طور پر اللہ کو شکایت لگانا جب بھی کوئی پریشانی ہو فوری اللہ تعالیٰ کے پاس آ جانا کیا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو تقدیر کیسے بدل جاتی ہے تقدیر بعد لوگ خام خواہ کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں یہ ایک معلب ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتی ہے ایسی بات نہیں یہ معلمک تقدیر تو وہ بنائے جس کو جو عالم الغیب الغب شہادہ نہ ہو جو ذات کائنات کے ہونے والی اور غائب اور شہادہ ہر چیز کو جانتی ہے اس کو تقدیر معلّ بنانے کیا ضرورت ہے ہوتا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ قیامت تک ہوگا پہلے سے لکھا ہوا ہے مثلا آپ کے لیے لکھا ہے کہ اس کی تنخواہ پندرہ ہزار ہوگی تو پھر آپ دعا کی یا اللہ میرے خرچے زیادہ ہو گئے مجھے زیادہ دے دے تو وہ آپ کی بیس ہو گئی تو کیا مطلب اللہ نے پندرہ کاٹ کر بیس لکھ دیا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ نے یہ بھی پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ اس نے پھر مجھ سے مانگنا ہے اور پھر میں نے اس کو اور دے دینا ہے یہ بھی پہلے سے لکھا ہوا تھا کاٹنے کا کام تو وہ کرے جس کو پہلے معلوم نہ ہو کہ اس نے دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی جب اس کو معلوم ہے کہ اس نے دعا کرنی ہے تو بس بات ختم اللہ تعالیٰ اس کو بدل کر جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے تو تقدیر دعا سے بدلتی ہے دعا کرنے سے رفیع الجلال خوش ہوتا ہے نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور دعا بندے کے لیے کسی حالت میں بھی نقصان دہ نہیں ہوتی دعا کیش کا سوتا ہے کیا سمجھو وہ کیش روپے کی شکل میں ہو ڈالر کی شکل میں ہو سونا چاندی کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو دعا کیش کا سوتا ہے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ یا تو اس دعا کی وجہ سے جو مانگا وہ دے دیتا ہے یا اس دعا کی وجہ سے آنے والی تکلیف رفع کر دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ نہ تکلیف رفع کرتا ہے نہ نقد دیتا ہے بلکہ سارے کا سارا مرنے کے بعد دینے کے لیے خزانہ بنا لیتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اب یہ کیش کا سودا کیسے ہوا وہ اس طرح ہوا کہ سپوز آپ نے اللہ تعالیٰ سے لاکھ روپیہ مانگا تو یاد اللہ آپ کو لاکھ دے دے گا یہ لو بے لاکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خیر بات اگلے درس میں آئے گی ان کہ کن کن مقامات پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے ایک دفعہ کوئی عرب مجاہد تھے تو ان کے لیے مجھے ڈیڑھ لاکھ روپیہ چاہیے تھا بڑا ضروری ادھر ادھر, ادھر ادھر ادھر ادھر میں نے دیکھا کہیں بات نہیں بنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان رات اچانک آنکھ کھل جائے تو وہ پڑھے الََََََََََََََََََََََََََََََ اللّہ شریک اللہ الحم الشن قدیر سلحم اللہ علّہ اللہ اللہ اکبر اللہکلّہ علیہ الدیم اس کے بعد اللہ کی بخشش مانگے اور جو کچھ مانگے اللہ دے گا اور اگر اٹھ کر نماز شروع کر دے تو نماز میں جتنی دعائیں سب قبول ہو جائیں گی نماز اس کی قبول ہو جائے گی اچانک اٹھے تو ہمیں تو فکر ہوتی ہے اور اور فکریں ہوتی ہیں نا اٹھا لیکن اس کو کوئی فکر نہیں سب سے پہلے اس نے اللہ کو یاد کیا اچھا اٹھا بھی پوری طریقے نہیں پوری طرح آنکھ بھی نہیں کھلی تھوڑی سی ہوش آئی پہلو بدلا تو تھوڑی سی ہوش آ گئی تو اتنے میں ہی اس نے یہ دعا کر ڈالی اللہ تعالی سے مانگ لیا تو اتفاق یہ ہوا کہ اسی رات اچانک میں اٹھا تو میں نے دعا کی اور اللہ تعالی سے ڈیڑھ لاکھ مانگ لیا اگلے دن یا اس سے اگلے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دے دیا اور میں نے وہ ان کی ضرورت پوری کر دی تو جو آپ نے مانگا یہ نقد کا سوتا ہے آپ نے مانگا لاکھ یا تو اللہ آپ کو لاکھ دے دے گا یا آپ کی اگلے دنوں میں تکلیف آنے والی تھی اس کا خرچہ لاکھ روپے تھا تو آپ نے لاکھ مانگا وہ لاکھ آپ نے اس میں سے کاٹ لیا اور تکلیف آپ کی روک لی اور یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹنی ہے مگر اس نے دعا کر لینی ہے اور وہ ہم نے نہیں توڑنی اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ لا ٹانگ ٹوٹے اور اللہ ساتھ لاکھ روپیہ بھی دے دے لے علاج کے لیے یہ اچھا یہ لاکھ نہ دے اور ٹانگ بھی نہ ٹوٹے تو اللہ تعالیٰ وہ تکلیف رفع کر دیتا ہے اور پیسے نہیں دیتا آپ سمجھتے ہو دعا شاید قبول نہیں ہوئی وہ تو ہوئی ہے لیکن اس کو اللہ نے بہتری کے ساتھ کر دیا آپ کو تکلیف رفع کر دیا آپ کی تیسری شکل یہ ہے کہ آپ نے لاس مانگا اللہ تعالیٰ نے تکلیف بھی کوئی آنے والی نہیں تھی اور پیسہ بھی تجھے دیا جاتا تو تو تجھے نقصان ہی دیتا اس کو معلوم ہے تو اس نے کیا کیا اس کو بی سی ڈال دی تیری اب وہ ملے گی نفے کے ساتھ قیامت والد دن ملے گی اور ہو سکتا ہے تو قیامت والے دن کہے کہ اللہ جو باقی دعائیں قبول کی تھی وہ کیوں کی تھی وہ بھی ساری آج ہی قبول ہوتی اور دنیا میں کیا تھا گزارا چالی رہا تھا نہ بھی دیتا تو کیا تھا ایک دو گھنٹے کے لیے دنیا میں گئے تھے تو وہ نہ بھی قبول ہوتی تو کیا تھا اب تو مجھے بہت ضرورت تھی یا اللہ یہ باقی دعائیں بھی میری آج ہی قبول ہوتی اور دنیا میں چھوڑ کر آخرت میں ہی مجھے ملتی تو زیادہ فائدہ تھا جب یہ حالت ہے تو پھر مایوسی کی چیز کی ہے تو میرے عزیز بھائیوں دعا نقد کا سودا ہے جو مانگتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا اور تو اور کافر بھی مانگے تو اللہ اس کو بھی رد نہیں کرتا ہاں فرمایا وط تک مظلوم فین نہ ہو علیہ صبح نہ حجاب فرمایا مظلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا اور مظلوم مسلمان بھی ہو سکتا ہے کافر بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے جب اللہ کافروں کو دیتا ہی نہیں بلکہ ان کو ہم سے زیادہ دیتا ہے ان کو ہم سے زیادہ دیتا ہے اس لیے تو کہا کہ اگر تم تمہارے سب کے کافر ہو جانے کا ڈرنا ہوتا تم پر ہمیں ترس نہ آتا ہوتا تو ہم زیادہ مال دے دیے ہوتے تمہیں تو اللہ کافروں کو زیادہ دیتا ہے تو اس لیے دعا کی بہت اہمیت ہے بہت اہمیت ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کو دیکھیں تو آپ ایسے لگتا ہے کہ شاید دعاؤں کے سوا کچھ کرتے ہی نہیں تھے یہ اٹھنے کی دعا یہ بیٹھنے کی دعا یہ جانے کی دعا یہ آنے کی دعا یہ پیشاب جانے کی پیشاب سے نکلنے کی اور یہ سونے کی یہ سوپر بیچ میں سونے کے بیچ میں اور یہ سوپر اٹھنے کی اور یہ جناب نمازوں سے پہلے کی یا نمازوں کے بعد کی یا نماز کے بیچ کی یہ منا کی یہ عرفات کی یہ اس کے بیچ کی یہ طواف کی اس کے بعد کی ہر طرف کی دعائیں ہی دعائیں ہیں یہ آپ دورتیں فجر کی پڑھ کر راستے میں پڑا کرتے تھے اور یہ آگے جا کر مسجد میں داخل ہونے کے لیے پڑھتے تھے ہاں تو اتنی زیادہ دعائیں ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سوابی کوئی کام تھا اتنی زیادہ دعائیں اور یہ دعا بہت بڑی ویلیویبل چیز ہے آپ کی بیٹی آئی کہنے لگی جی مجھے آپ کو غلام لونڈی دے دیں میں بہت پریشان ہوں مجھے کام باہر نکلنا پڑتا ہے تو آپ نے گھر جا کر کیا فرمایا بیٹے تم یہ سبحان حال اللہ الحمد للہ اللہ اکول پڑھ لیا اپنا لو یہ غلام لونڈی کی جگہ پر ہیں یہ جسم کی قوت کا نام ہے یہ دعائیں جسم کی قوت کا نام ہے ہر قسم کی تھکاوٹ دور کرنے کی نام دعا ہے اور دعائیں جادو اثر ہے جادو تو چیز ہی کچھ نہیں ہے دعا دم جتنے سب دعائیں ہی تو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے حضرت جبریل آپ کو کرتے تھے بحار شریف کی حدیث ہے ایک آدمی مجاہدین کا قابلہ گیا محلے والوں نے راستے میں کوئی علاقہ تھا انہوں نے کھانا نہیں کھلایا ان کے چودھری کو سانپ نے ڈس لیا وہ آئے جی کہنے لگے جی کوئی دم درود کرنے والا ہے صحابہ میں سے یہ کہنے لگا جی میں کرتا ہوں بولے آؤ ہمارے چودھری کو سانپ نے ڈس لیا کہنے لگے پہلے بتاؤ دو گے کیا ہم سب بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں تم نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور اب آ ہو قابو بتاؤ کیا دو گے سو بکریوں پر سودا ہوا سو بکریاں دیں گے اور جا کر کے ان کے ساتھ اور چودھری کو دعا اس کو دم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا دم کیا تھا کہ فاتحہ پڑی تھی سات بار وہ کہتے ہیں ایک بار فاتحہ پڑی بھوک ماری ایسے لگے جیسے اس کو رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور اس کی ایک رسی کٹ گئی باغ پر سود پڑا ہوا تھا ایک باد ہلنے لگ گیا دوسری بار فادہ کا دم کیا دوسری بہادو ہلنے لگ گئی تیسری فادہ پڑی تو ٹانگ ہلنے لگ گئی چوتھی پڑی تو دوسری ٹانگ ہلنے لگ گئی پانچویں پڑی تو ہوش میں آ گیا سبحان اللہ یہ دعائیں کتنا اثر ہے اس میں کوئی ٹیکا کوئی انجیکشن اتنی جلدی اثر کرتا ہے زہر والے کو سب سے پہلے تو لے جاتے ہیں اس کو میتا خالی کرو وہ کرو یہ کرو دو تین دن اور پھر بچتا نہیں آدمی اتنی جلدی بولے تو ہر جگہ پہنچ چکا ہے اب ہم کیا کریں لیکن دیکھو اور یہ ایک ہوتا ہے جن ہے جی بھوت ہے جی سایہ ہو گیا تو چلو دھم کر لو نہ دم نظر آتا ہے نہ سایہ نظر آتا ہے تو چلو چلتا رہے گا یہاں تو سانپ نظر آتا ہے اس کی زہر ہے بھائی فزیکل چیز ہے طب اور ڈاکٹر کی چیز ہے لیکن اس کو فاتحہ کا دم کیا بالکل ٹھیک ہو گیا اب دیکھو یہ یہ فاتحہ اتنا زود اثر ایک ایک دم میں نے وہ میسج بنا کر رمضان میں لوگوں کو کیا اور انہوں نے اپنے اپنے مریضوں پر وہ دم کیے سب دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے فون آئے کتنے لوگ آ کر ملے قائد آباد سے ایک ساتھی آیا کہنے لگا جی میں ایک بڈے کو دم کر رہا ہوں وہ ساری زندگی سے پریشان تھا اب وہ بالکل ٹھیک ہے تو اب بتاؤ کب تک کرنا ہے میں نے کہا مقابلہ بازی ہے دشمن کے ساتھ کرتے رہو اچھے کام پر لگے ہو کیا برا ہے اس میں اس گلشن کی ایک نانی آئی کہنے لگی میری نواسی کو تکلیف تھی تو میں نے وہ دم اس پر کیا بھوک ماری تو اس سے دھواں نکلا بچی ہے وہ اس سے دھواں نکلا اور وہ ٹھیک ہو گئی اب اس کو وہ تکلیف نہیں ہے یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں آپ نے کی ہیں اس کی سند باقاعدہ ہے تو میرے عزیز بھائیوں یہ ہر بیماری کا علاج ہے اور یہ شفا ہیں اور یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں آج عیسائی لوگ لوگوں کو عیسائی بنا رہے ہیں دم کر کر کے یہ دعائیاں نشست ہوگی جی دعائیا تقریب ہوگی جی اس میں کوپ آئے گا پادری آئے گا وہ دعا کرے گا دعاؤں کے ذریعے لوگوں کو عیسائی بنا رہے ہیں ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کسی نے زیادہ کرنی ہے بھائی ہر بات کی دعا اللہ اکبر بدل کا میدان ہے بدر کا میدان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہ بکر گڑ گڑا کر رو رو کر بلکھ پلکھ کر حتیٰ کہ آپ کا کپڑا کندھے سے گر گیا ابو بکر صدیق نے پیچھے سے پڑھ لیا پکڑ لیا رضی اللہ عنہ کہنا لگے کہ جی بس کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا ہمت کہ وہ نبی کو اپنے رب سے مانگنے سے روکے اپنے رب سے مانگ رہے ہیں نا تو یہ کیا ہے ابھی تم آپ بس کریں جی اس لیے کہ اتنا گڑ گڑا کر رو رو کر بلک بلک کر سسک سسک کر کپ کپا کر تھر تھرا کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ رہے تھے کہ تر سا رہا تھا حتیٰ کہ انہوں نے کہہ دیا جی آپ بس کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے اور ابلال نے اس دعا کے نتیجے میں کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ج... چھڑی پکڑی اور دائرے بنا دیے میدان بدر میں یہاں اتبا گرے گا یہاں شیبہ گرے گا یہاں اجال گرے گا یہاں ریکنفرم ہو گئی اللہ کی مدد تو یہ مسلمان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے ہماری اس میں بہت سستی ہے نمازوں سے پہلے فرمایا لا رد العبین یہ سبق انشاءاللہ پھر آئے گا کہ کہاں کہاں دعا قبول ہوتی ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے تو پہلی بات دعا کی اہمیت آج کا ہمارا سبق تھا اور دعا قبول ہونے کے کیا طریقے ہیں وہ میں نے عرض کر دیے اب دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ دعا مانگنے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو اس کی عبادت خالص ہو اللہ تعالیٰ کے لیے مشرق نہ ہو کافر نہ ہو یعنی یہ نہیں کہ کافر کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا اس کی بھی جو مجبوری کی ہے اور اس کی دعا ہے مان لیتا ہے لیکن دعا کے لیے دعا عبادت ہے اور عبادت کی قبولیت کے لیے توحید کا ہونا ایک اللہ کا پوجا کرنے والا ہونا خالص روپال کا پجاری ہونا یہ قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے دعا ہو یا عبادت ہو اس کی قبولیت اس کے بغیر نہیں ہوتی اللہ حما نے منصورہ ہم ان کے اعمال کی طرف آئے اور ان کو ہم نے ہوا میں اڑا دیا غبار کی طرح ذرات کی طرح اڑا دیا ہم نے ان کا کوئی وزن نہیں رکھا فلا نقیم الحمیوں یوم القیامت نہ تو اخلاص نہ ہو ربیط الجلال کی خالصً عبادت نہ ہو خالص اللہ سے نہ پکارا گیا ہو تو اللہ وہ دعا قبول نہیں کرتا اس کو اجر بہرحال نہیں ملتا دنیا میں ہو سکتا ہے اللہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دے اور ہم جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کو بطور عبادت مانگتے ہیں صرف لالچ نہیں کہ یہ دے دے ہم کہتے ہیں یا اللہ گھر دے دے تو اگر اللہ ہمیں گھر دے دے تو ہماری دعا کا حق ادا نہیں ہوا اس نکتے کو سمجھو ہم نے کہا یا اللہ کنال کا گھر دے دے اللہ نے کنال کا گھر دے دیا دعا قبول ہو گئی دعا کا حق ادا ہو گیا نہیں ہم نے اللہ سے مانگا تھا اور مانگنا عبادت ہے اور اس کا ادر ہم آخرت میں اللہ سے لیں گے یہ جو گھر دے دیا یہ, یہ کوئی اس کا اجر نہیں ہے یہ اجر کا حق نہیں ہے ہم نے رب کی عبادت کی ہے گھر مانگ کر اور رب جلال ہمیں اس عبادت کا اجر الگ سے بھی دے گا ان گھر دے کر کافی نہیں ہے تو کافر جب اللہ تعالی سے مانگتا ہے تو اس کو گھر ہو سکتا ہے مل جائے اضر نہیں ملے گا اور وہ ہمیں زیادہ چاہیے اس سے اللہ کا حکم ہے ادعونی استجب لکم مجھے پکارو میں تمہاری دعا بھول کروں گا اللہ کہے یہ کام کرو اور ہم وہ کام کر دیں تو اللہ کی بات مانی ہم نے تو اللہ کی بات مانی تو اس کا ہمیں ادر ملنا چاہیے اللہ دے گا تو وہ ادر گھر سے پورا نہیں ہوتا انشاءاللہ اس سے کہیں زیادہ رب الجلال اپنی نوازش کے ساتھ ہے تو یہ کافر کو نہیں ملتا تو پہلی بات پہلی شرط دعا کے لیے اخلاص کہ بندہ ایک رب کی پوجا کرنے والا ہو یہ نہیں کہ بارش مانگنی ہو تو گنج بخش پھیل جس کی تو کیا نام اس کا وہ جو بجلیوں کو پکڑ لیتا ہے نوب اللہ ہاں ہاں فرید وہ فریج جو ہے یہ بارش دیتا ہے اور لاہور والا علی حجویری یہ رزق دیتا ہے نوعداللہ داتا ہے نوعبل اور جو گجرات والا ہے وہ بچے دیتا ہے نوزب اللہ دولے شاہ لیکن بچے تھوڑے چھوٹے سر والے دیتا ہے بڑے سال والے وہ نہیں دیتا اس کے لیے کوئی اور رکھا ہوا ہوگا انََََََََََ الہراج ہوں تو وہ بندہ مخلص ہو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو یہ ضروری ہے نمبر دو مطابعت کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہوں اس دو کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی آپ ایک اچھی چیز تیار کر کے اپنے ابا کو بھیجو اور ایڈریس لکھ دو پڑوسی کا ابا کو ملے گی نہیں ملے گی آپ ایڈریس درست لکھو لیکن اس میں جو چیز رکھی تھی وہ کچرا مچرا بھیجو تو بھی ابا خوش نہیں ہوگا بلکہ ناراض ہوگا سمجھ آئی بات کی تو جو اخلاص ہے یہ ایڈریس ہے کہ یہ میری عبادت خالص اللہ کو ملے اور جو چیز آپ نے بھیجی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہوگی تو وہ اللہ قبول کرے گا اگر وہ ان کی سیرت کے مطابق نہیں ہے تو وہ کچرا مچرا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ جائے تو جائے گی تو اس کے پاس کیونکہ ایڈریس اس کا لکھا ہے اگر وہ خوش نہیں ہوگا ناراض ہوگا تو دوسری شرط یہ ہے کہ خالصتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق وہ دعا یا عبادت ہو ان کی مخالفت میں نہ ہو نمبر تین وہ جو دعا کی جا رہی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس میں یقین ہو کہ اللہ ضرور مانگے مانے گا اللہ ضرور دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کماتے ہیں یہ مت کہو آ تین ان شے تھا اے اللہ مجھے دے دو اگر تم چاہو تو مرضی ہے تیری دینا ہے تو دے دے اس میں دو نقصان ہیں ان شے تھا کہنے سے یا کہ اللہ تیری مرضی دینا ہے تو دے دے اس میں دو نقصان ہیں ایک تو یہ یہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کی طاقتیں نہ اور میں خام وخو مانگ رہا ہوں تو اس لیے ہم اللہ کو تھوڑی چھوٹ دے دیں ہاں کہ اللہ دینی ہے تو دے دیں مطلب اگر تیرے طاقت سے زیادہ ہو تو پھر نہ دینا تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف کمزوری کی نسبت کرنے کی اس میں بو آتی ہے اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ہی مت کہو کہ آتے نہیں ان شیتا اے اللہ مجھے دے دو اگر تم چاہو فین اللہ اللہ مکر حال اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے اللہ دینے کے قابل نہ ہو نوز باللہ اور ایک اس میں وہ یہ آتی ہے کہ ہو سکتا ہے میرے کہنے سے اللہ مجبور ہو جائے اور اس لیے اللہ کو تھوڑی ریلیکس دے دے نوز باللہ کہ اگر تو چاہتا ہے تو دے دے تو یہ دونوں باتیں اللہ کی شان میں غلط ہیں اور تیسری بات اس میں یہ نقصان ہے کہ اس میں بھو آتی ہے کہ مجھے اتنی ضرورت نہیں اس کی بلکہ دیتا ہے تو دیتے نہیں تو نہ صحیح مطلب بندہ ہے کہ میں है ہے اور بے پرواہ ہے بندہ لاپرواہ ہے بندہ اس کو چاہیے نہیں ہے تو جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے الحاح کے ساتھ چمٹ کر مانگو اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے ضرور دینا ہے اس پر ایک قصہ ہے معلوم نہیں سچا ہے کہ جھوٹا ہے کہتے ہیں کہ حجاز نے دیکھا کہ اللہ کے پاس ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے نبی نبینا آنکھیں مانگ رہا ہے تو کہتا ہے تم کب سے مانگ رہے ہو بولے کئی سال ہو گئے کہتا ہے اچھا کل میں واپس آؤں گا اگر تمہیں آنکھیں نہیں ملی تو تمہیں قتل کر دوں گا تو وہ اگلے دن آیا اس کو آنکھیں مل چکی تھیں تو اس نے کہا کہ اصل میں تو پہلے اس دل سے نہیں مانگتا تھا اب میں معلوما کہ جان جا رہی ہے تب تو نے اس دل سے مانگا تو مل گئے یہ واقعہ ہو سکتا ہے جھوٹا ہو لیکن یہ بات بالکل سچی ہے بات بالکل سچی ہے مجھے یاد ہے جب ہم آپ کی طرح کے معصوم ہوتے تھے اب تو بڑے پاپ چڑھ گئے ہمارے اوپر تو مانگتے تھے مل جاتا تھا مدینہ جانے کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیے اور اور اور نہ جانے کیا کچھ مانگا بھائی سب ملا الحمدللہ اور کتنا کچھ نہیں مانگا وہ بھی ملا اور وہ زیادہ ہے جو نہیں مانگا تھا ملا تو یہ پھول چھوٹے چھوٹے جن کے اب بسا اللہ نے ابھی گناہ لکھنے بھی شروع نہیں کیے یہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں گے تو پھر کم از کم ادارے سے آپ کو کوئی شکایت نہیں رہ جائے گی دیکھو آپ کا پانی بند ہو گیا تھا نا اور میں نے کہا استغفار کرو دیکھو آپ ماشاءاللہ اللہ کے لیے بھی مٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قطن نہیں کہ اس وقت ہم نے کوئی کوشش نہیں کی تھی موٹریں جلتی جا رہی تھی موٹروں کو لگاتے تھے خراب ہو جاتی تھی اور جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے لائن سیدھی کر لی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا تو بہت مانگا کرو اور خاص طور سے وہ لوگ جو آپ کا تعاون کرتے ہیں کسی قسم کا تعاون کرتے ہیں آپ کا ان کا ان کے لیے تو مانگنا آپ پر فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سونے معروف معروفا کافے ہو جس کے ساتھ کسی قسم کی نیکی کی جائے اس کو اس کا بدلہ دینا چاہیے پہلم یہ جز ما کافی ہو پھل یا اور اگر وہ اس کا بدلہ نہیں دے سکتا تو اس کے لیے دعا کر دے کتنی حتیٰ کہ اندر سے بولے کہ ہاں تو نے اس کا بدلہ دے دیا آپ کے اساتذہ آپ کو پڑھاتے ہیں ان کا آپ بدلہ نہیں دے سکتے ان کے لیے دعائیں کرو جتنے لوگ بیچارے کوئی گوشت پکڑ پکڑ کے لا رہا ہے کوئی دالیں لا رہا ہے کوئی آٹا لا رہا ہے کوئی پیس رہا ہے کوئی تنخواہوں کے پیسے جمع کر رہا ہے یہ سب ہمارے خدمتگار خدمت میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کو اپنی جناب سے جزائے خیر عطا فرمائے ان سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے تو تیسری شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دے گا یقین ہو اور یقین کے ساتھ اگلی شرط سمجھ لو یا اسی کو لمبا کر لو چمٹ کر اللہ تعالیٰ سے گے اللہ اللہ تکلی و تمنی اکمن القاصرین اگر اللہ تو نے اپنے دربار سے ہمیں بگا دیا تو بتا پھر کس کے دربار پر جائے گا اور کوئی ہے جو دینے والا ہو اور اللہ تعالیٰ جب بندہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے کو پتا چل گیا کہ میرے سیوا کوئی دینے والا نہیں ہے میرے بندے کو پتا چل گیا کہ میرے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے پھر وہ دے دیتا ہے دو بھائی جا رہے ہو ابا نے پکڑا دیا بیٹے یہ جی میرا یہ میرا جوتا گھر چھوڑ دو میرا رمال گھر چھوڑ دو میرا میری جیکٹ گھر چھوڑ دو وہ ایک کہتا ہے تم چھوڑ کراؤ دوسرا کہتا ہے تم چھوڑ کر آؤ اتنے میں ایک دوسرے کے اوپر پھینک کر بھاگ جاتا ہے اب جس کے اوپر پھینک کر بھاگ گیا ہے وہ کہے گا تم چھوڑ کر آؤ وہ کیا کرے گا اب تو میرے کھاتے پڑ گیا اب تو مجھے چھوڑنا ہی پڑے گا تو جب ربیعت الجلال کے ساتھ بندہ خالص نہیں ہوتا یہ بھی دے سکتا وہ بھی دے سکتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں تو پھر تو وہی وہ ہوتا ہے وہ تم, تم چھوڑ کرو اللہ بھی جانتا ہے اس کے اور بھی کئی کھاتے ہیں لیکن جب وہ ہو کہ اللہ سب طرف سے جواب ہے تو ہی دیکھا تو ہوگا تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے سب بھاگ گئے کوئی بھی نہیں میرے کام آ رہا اکیلہ تو ہی ہے اور تیرے سوا میرے لیے کوئی دربار نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے ضرور دیتا ہے اے اللہ میں نہیں جاؤں گا میں تیرے دربار سے خالی نہیں جاؤں گا میں کچھ لے کر جاؤں گا مجھے نہیں پتا جہاں سے چاہے دے کہ ساری کائنات تیری تیرے حکم کی منتظر ہے تو کون کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے یا تو مجھے دے دے یا پھر اس کا نام بتا دے جو مجھے تیرے سوا دینے والا ہوں تو جب اس طرح چمڑ کر بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور ہر طرف سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے اللہ اکبر چوتھی شکل کہہ لو یا اسی کو لمبا کر لو پانچویں شرط اس کی یہ ہے کہ دل سے مانگے دل حاضر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا اکبر دعاء من قلب غافل غافر لا ہن اللہ تعالیٰ غافر بے توجہ دل سے دعا قبول نہیں فرماتا تو جو ہے نہیں ادھر سے ناخن چبا رہا ہے اور ادھر سے ناک صاف کر رہا ہے اور ادھر سے آمین آمین مول سب لگا ہوا ہے جناب پیسے پورے کرنے کے لیے اور یہ آمین پہ آمین چڑھاتا جا رہا ہے کیا کیا ملے گا اس کو دل میں اوروں سے محبت ہے قبر شجر حضر والوں سے محبت ہے ان سے ابھیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے جی تو بھی دے دے تیری مرضی ہے تو تیرے دل میں تو ہے صنم کدا تجھے کیا ملے گا نماز میں تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں جب دل سے بات نکلتی ہے جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے نہیں پر طاقت پر واز مگر رکھتی ہے اور دل سے کب نکلتی ہے جب چوٹ لگتی ہے کھانا پکا پکا تیار ہو کے آ مل جائے پانی بھی سامنے آ مل جائے ہر چیز سیٹ فٹ ہو کوئی مسئلے مسائل نہ ہوں دل سے نہیں نکلتی بالکل نہیں نکلتی دل سے دعا نہیں نکلتی یاد رکھو دل سے اس وقت نکلتی ہے جب چوٹ لگتی ہے جب چوٹ لگتی ہے کسی قسم کی چوٹ ہو مالی نقصان ہو جائے جانی نقصان ہو جائے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے یا کسی نے کو گالیاں دے دی ہوں یا کسی نے بے عزتی کر دی ہو جب بھی بہرحال کوئی دکھ پہنچتا ہے اس وقت جب چوٹ لگتی ہے تو اس چوٹ کو کیش کروایا کرو ہے نا فور روی الجلاب کے دربار میں آ اللہ تعالیٰ سے مانگا اس چوٹ کے بعد جو قبول ہوتا ہے اس کی شان بھی اور ہوتی اگلا ادب یا اگلی شرط دعا یہ ہے کہ ہر وقت دعا کرے یہ نہیں کہ چوٹ لگے تو رب ربعجلال کے دربار میں آ جائے اور ورنہ پوچھے ہی نہ پھر تو وہ مصولوں والا حساب ہو گیا کہ رمضان میں آئے اور سارا سر پوچھیں ہی نہ جو آدمی ہر وقت اللہ آسانی ہو تو بھی تو دینے والا ہے تنگی ہو پھر بھی تو ہی دینے والا ہے جو آدمی فراخی ہو ناسیہ کا الامی دن عبر پھر تو بھول جاتا ہے کہ کبھی اس کو کوئی تکلیف آئی بھی ہو اور اگر وہ امسا ہوشرو فضو دع ناری جب تکلیف آتی ہے تو لمبے لمبے آد کر کے مانگتا ہے یہ ہے مطلب پرست مطلب پرست مطلب کے لیے آ جاتا ہے مطلب نکل گیا تو پوچھتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو بلکہ رب الجلال کے سامنے ہر وقت جھکتا رہے حالات ٹھیک ہوں تو شکر کرتا ہوا جھکتا رہے اور مزید مانگتا ہوا جھکتا رہے اور حالات خراب ہو تو بھی مانگتا ہو جھکتا رہے اللہ سے دوستی رہی آلہ دیکھ آج مجھے تکلیف آئی ہے تو بھی میں تیرے پاس آیا ہوں کل نہیں تھی تو بھی میں تیرے ہی پاس تھا میرا چہرہ تیرے لیے اجنبی نہیں ہے میں وہی ہوں جو کل بھی تھا آج بھی آیا ہوں تو چمٹ کر مانگے اور ہر وقت مانگے ہر وقت مانگے اور دل سے مانگے ایک آدمی سردیوں کی راتیں ہوں دروازہ کھٹکھٹ آئے رات گیارہ بجے <coughs> وہ آدمی قمیص پہنے باہر نکلے آئے ہاں بھائی تو وہ جناب اس کے دروازے کے درد کھیلنے لگ جائے ناخن چپانے لگ جائے داڑھی کھوجنے لگ جائے کہ کیسے آئے ہو کس کو ملنا ہے بات ہی نہ کرے کتنا غصہ آتا ہے اس پر ارے بے وقوع میں کہاں سے نکلا کہاں سے پہنچا معلوم نہیں کس کون کس حالت میں آیا ہے اور تو جناب اب بات ہی نہیں کر رہا میرے ساتھ اس سے زیادہ شاید اللہ کو غصہ آتا ہو جب ہم اللہ اکبر کہہ کر اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا دیتے ہیں اور پھر ناخن چبانے لگ جاتے ہیں داڑھی کھجرنے لگ جاتے ہیں ادھر خجر ادھر خجر یہ حرکت وہ حرکت معلوم نہیں اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ غافل اور کھیلنے والے دل سے قبول نہیں کرتا تو مخلص ہو کر خالص اللہ کے لیے خالص دل کے ساتھ جسم کے ساتھ چمٹ کر اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے اور ان عذاب کا خیال نہ کیا جائے تو پھر وہ غنی ہے دے دے کسی کو لیکن نہیں بھی دیتا دے بھی دیتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں قبول ہوں تو پھر یہ آداب یا یہ شرطیں ہیں اس کی مزید اس پر بات اور کن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے اور کون کون سی چیزیں دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں یہ انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے رب الجلا علیہ کرم جو ہم نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے